اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن و نظر پی آسا کر پہلے ناؤ میں آٹھ انعام اور دو عذابوں کا ذکر ہے سات انعام جو بنی اسرائیل پر ہوئے ان کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ آٹھواں انعام ہے اور یہ بھی سہرائے سینا کا واقعہ ہے کہ وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی تو ہم نے پتھر سے چشموں کو جاری فرما دی و اس تسکا منہ سال اور جب پانی مانگا موسا نے اپنی قوم کے لیے پکولنا تو ہم نے کہا اس رساکل حجر اپنی لاٹھی پتھر پہ مارے فن فجرت پسفوٹ نکلے مل ہو اس پتھر سے اسنتا عشرت آئی نارہ چشمے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری ہوا قد عالم کل اناس سے جان لیا پہچان لیا ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کو مشرب گھاٹ کلو وشربو اس سے پہلے کل نا معصوف ہو جی. ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی سے ولا سو فل عرض مفصدین اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے یعنی اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی نہ کرو تو یہ آٹھواں انعام ہے کہ ہم نے تی میں یا سہرائے سینا میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا ویس کو تم یا مو سال نصبر اعلی تعام واحد یہ دوسرے عذاب کا ذکر ہے جی. طلب دنیا اور جہاز سے انکار اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ہرگز نہیں ٹھہر سکتے ایک کھانے پر ہر روز من ہر روز من اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا فت رولا نا ربک پس مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما مم تم بتل ارض اس چیز میں سے جو زمین اگاتی ہے مم بک مم می مما تم بتل ارض کا بیان ہو رہا ہے تو مانا کریں گے یعنی ممبک لا یعنی ترکاریاں ساگ سبزیاں باقی سا اور کھیرے یا ککڑیاں وہ اور گندوں یا لہسن مراد ہے وہ اور مسور کی دال وبا سالہ اور پیاز کالا حضرت موسا نے فرمایا تست کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو الزی ہوا ادنا وہ چیز جو ادنا ہے بل ازی ہوا خیرون بدلے اس کے جو بہتر ہے یعنی من اور سلوہ چھوڑ کے یہ چیزیں جو اس کی نسبت سے گٹیا ہیں ان کو لینا چاہتے ہو یا ہم تمہیں حاکم بنانا چاہتے ہیں اور تم محکوم رہنا چاہتے ہو اہ بیت مصرن اترو کسی شہر میں مصرن سے مراد معروف مصر نہیں ہے شہر کے معنی میں جو قریبی کوئی بستی ہے گاؤں ہے شہر ہے وہاں چلے جاؤ فائنل لَكُمْ مَا تم تو تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا میں نے کل مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا قول کہ وہ اس کے قائل نہیں کہ وہ ایک میدان تھا میدان تھی چالیس سال اس میں بھٹکتے رہے بیر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کو حکم ہو رہا ہے کہ کسی شہر میں چلے جاؤ تو تمہیں یہ ساری چیزیں وہاں مل جائیں گی سورت مائدہ کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر ہے جی سورت مائدہ اور آیت نمبر 26 وہیں یتی ہوں کا لفظ بھی آیا ہے جس سے لوگوں نے میدان تی مراد لے لی بزور بت علیہ مزلتول مسکانہ جب بھی اللہ کوئی نو بیان کریں گے نا جی یہ نوئے اول ختم ہو گیا تو اللہ اس کے بعد اس کا تتمہ بیان کرے تو یہ نوئے اول کا اجمالی تتمہ ہے اور نوئے اول کا تفصیلی تتمہ جو ہے وہ آ رہا ہے جی ان لذینہ آمنوا و لذینہ ہادو ون اگلی آیت میں آ رہا ہے جی تو آپ یہاں لکھیں گے تتمہ اجمالی نو اول چپکا دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی باؤ بے غزب من اللہ باؤ اس کو مستحق ٹھہرے اللہ کے غضب کے ذلت اور محتاجی ان کا مقدر بن گئی اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے مقصوب علیم ہو گئے کا بے انا ہوں یہ اس لیے یہ علت بیان ہو رہی ہے جی زور علیہم علیہ والمسکنا مسکنا کی یہ اس لیے کہ وہ تھے انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا ہیلا سازیاں کرتے تھے حجت بازیاں کرتے تھے من مانیاں کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق نہ حق گناہ کی کباہت کو بیان کرنے کے لیے بغیر الحق کی قید لگا دیجیے ورنہ قتل و نبیوں کا ہوتا ہی ناحق ہے تو کوئی حق قتل تو نہیں ہوتا گنا کی کباہت کو بیان کرنے کے لیے بغیر الحق کی قید لگائی حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ مانا فرماتے تھے قتل کرتے تھے نبیوں کو جو ہوتا ہی نہ حق ہے ذالک بما اصعو ذالک یہ یہ علت بیان ہو رہی ہے جی یکفرونا بآیات اللہ و یکتلونا نبیین کیجی یہ اللہ کی عیتوں کا انکار اور نبیوں کو قاتل کیوں کرتے تھے فرمایا یہ اس لیے کہ وہ پرلے درجے کے نافرمان تھے فکانو یعتدون اور تھے حد سے تجاوز کرتے اللہ کی حدود پھلانگ جایا کرتے تھے نوئے اول کا خلاصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل ان کے آباؤ اعداد پر ہم نے نعمتیں کی اور کبھی کبھی انہیں سختیوں میں پکڑا ای ایمان لائیں اور مسئلہ توحید کو مان لیں تمہارے لیے یہ سب کچھ بیان ہوا کہ دیکھو تمہارے آباؤ اجداد بس سبب نہ ماننے کے ذلت موتاجی غزب کا شکار ہوئے تھے لہذا تم ان کے پیچھے نہ چلو اور میرے آخری پیغمبر پر ایمان لے آزین آمن یہ ہے جی نو اقبل کا تفصیلی تتمہ اور اس کا خلاصہ کیا ہے جی نجات کا دار و مدار القاب پر نہیں ہے بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور آمال صالحہ پر ہے یہ ہے جی اس کا مقصد جی بے شک جو لوگ ایمان لائے مراد امت محمد جی اے من آ منا بے محمد بیر محیط ولزین ہاد اور جو یہودی ہوئے امت موسا جی ون سارا اور جو عیسائی ہیں امت عیسا و صابئین اور جو صابی ابن کثیر نے لکھا فرقہ تم من اہل کتاب یہ سابئین اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ہے جی گدونل کوا ستارہ پرست لوگ جی سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے جو بھی ایمان لایا اللہ پر ان میں سے اور کے کے دن پر اور عمل کیے اچھے بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں ان پر کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے کچھ لوگوں نے جو زہری لفظوں پہ چلے جاتے ہیں انہوں نے اس آیس سے یہ مطلب کشید کیا کہ انبیاء پر ایمان لانے کی چند ضرورت نہیں ہے من آمنا باللہ ابلا و یوم آخر تو جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو سابی ہو مسلمان ہو وہ نجات پائے گا لیکن یہاں مقصد اجزائے ایمان کو بیان کرنا نہیں یہ بیان کرنا مقصد نہیں کہ نجات کس ایمان پر ہے بلکہ مقصد یہاں یہ ہے کہ کسی کو کوئی درجہ مقام نجات کسی فرقہ گروہ سے نسبت رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ ایمان اور آمال صالحہ کی وجہ سے ہوگی من اب اللہ کا مینا ہوگا بے آش جو ایمان لائے اللہ پر یعنی اللہ کے تمام آکام پر تو پھر ایک اعتراض ہو جائے گا کہ پھر ون یوم آخر کو کیوں ذکر کیا تو وہ بھی اللہ کے آکام میں شامل ہے ون یوم آخر اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قیامت کے بارے میں یہود و نصارہ کا جو نظریہ تھا عقیدہ تھا اس کو رد کرنا مقصود ہے وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوے گی جنت میں صرف ہم نے جانا ہے اور اگر آگ نے چھو بھی لیا تو ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے اس کو رد کرنا مقصود ہے اس لیے یو مل آخر کو الگ ذکر کیا حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایمان بالرسل ان کے القاب سے ظاہر ہو رہا ہے اور یہ بہت خوبصورت قول ہے ایمان بالرسل ان کے القاب سے ظاہر ہو رہا ہے یعنی اللہ ہادو ورنہ سارا ان الزینہ آمن ان کے القاب سے ظاہر ہو رہا ہے یہودی وہ ہیں جو حضرت موسا کو مانتے ہیں عیسائی وہ ہیں جو حضرت تیسا کو مانتے ہیں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بل اور اب ایمان بے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے جی اگر اللہ پر ایمان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے نجات نہیں ہوگی دلیل بنی یا بنی اسرائیل سے بات کو شروع کیا تو وہاں کیا فرمایا تھا آمنو بما انزلتو ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے جو میں نے اتاری ہے تو وہ کس پہ اتاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہو رہا ہے تو نبی پاک پر حکم نہیں ہوگا قرآن تو اترا ہی آپ پر ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل صورت آراف میں ہے آیت نمبر ایک سو ستامن ہے آیت نمبر اڑسٹھ ہے رسول نبی امی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک پر ایمان نہ لایا جائے اور اس کے باوجود بندے کی نجات ہو جائے سورت عراف کی آیت نمبر 157 میں واضح طور پہ حکم دیا گیا کم نوے ثانی دوسرا طریقہ جی سورت حجرات کی آیت نمبر پندرہ وہ بھی ذرا تائید میں لکھ لیں جی پچھلی آیت کی ان الزین آمنو ولزین سورت حجرات آیت نمبر پندرہ انما المؤمنون لذین آمنو بلاہ روسو جی یہ نوئے ثانی ہے اس میں بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کی تین خباستوں کا ذکر ہے جی. اے موجودہ بنی اسرائیل کے لوگوں تم نے اپنے آباؤ اجداد پر میرے ہونے والے انعامات کا تذکرہ پڑھ لیا ہے اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ تمہارے آباؤ اجداد نے میرے انعامات کو بالائے طاق رکھ کر کیسے کیسے کرتوت اور خباستے کی تھی تین خباستوں کا ذکر جی یہ پہلی خباست ہے حکم الہی میں ہیلا سازی کرنا اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ یعنی طورات پر عمل کرنے کا بالمحافات علاف التورات مدارک و رفانا فوکمتور اور ہم نے اٹھایا تم پر پہاڑ کو جب تم نے کہا تھا کہ اتنے مشکل آقام اتنا مہربان اللہ نہیں دے سکتا خزو اس سے پہلے کل نہ ہوگا جی پہاڑ تمہارے سروں پہ اٹھا کے ہم نے کہا پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے بے قوت قوت کے ساتھ یعنی عمل کرنے کی غرض سے وز کروافیے اور یاد کرو جو کچھ اس میں اے تدبر فضو عوامر یعنی اس میں تدبر کرو سوچو بچار کرو اور اس کے اوامر کی نگانی کرو کرتبی لال لکن تکون تاکہ تم بچ جاؤ من ہلاک پھر دنیا والعذاب عذاب الحقبہ دنیا میں ہلاکت سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ سمت ولئی تم امباد ذالک پھر تم پھر گئے اس کے بعد یعنی میساک باندھنے کے بعد یعنی تمہارے آبا و اجداد جن سے یہ وعدہ لیا گیا تھا وہ اس وعدے پہ پورے نہیں اترے اور اس سے اعراض کیا اور کچھوں علمانے کا یہ نبی پاک کے زمانے کے اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا نے یہ وعدہ کیا تھا توریت میں یہ حکم ہے اور تم نبی پاک پر ایمان نہ لا کے اس کی خلاورزی کر رہے ہو فضل اللہ فضل اللَّهِ عَلَيْكُمْ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے ولاکت عالم تم النزینہ پھر سبتے انہوں نے جو عہد کو توڑا اور میساک کو توڑا تھا اس کا ایک نمونہ دیکھو ولاکت عالم اور تم جانتے ہو یہ موجودہ بنی اسرائیلیوں کو کہا گیا ہے جی اے موجودہ بنی اسرائیلیوں تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سبتے ہفتے کے دن میں جب انہیں شکار کرنے سے منع کر دیا تھا یہ حضرت داود کے دور میں واقعہ پیش آیا جی ساحل سمندر پر ایک بستی تھی جی ایلا نامی ایلا رول مانی نے لکھا انہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی سارا ہفتہ غائب رہتی تھی انہوں نے نالیاں بنا کے سائڈ میں گڑے بنا کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑوں میں پھنس جاتی یہ اتوار کو پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے کوئی ہفتے کو شکار کی ہے ہم نے تو اتوار کو کیا یہ ہیلا سازی کی انہوں نے فکول نالحم کو نو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر خاصین زلیل ظاہرقرآن مسخر الحقیقت و جمہور مفصرین علامہ آلوسی نے لکھا مانی میں یہ مسخ حقیقی مسخ تھا اور تین دنوں کے بعد بندر کی شکل میں تبدیل ہو کر یہ سارے کے سارے مر گئے تھے ہم نے ان کی شکلیں مسک کر کے رکھ دی فجالنا ہا پھر ہم نے کر دیا اس واقعہ کو نکالن عبرت لما بین یدئی اس وقت کے لوگوں کے لیے بما خلفا اور پچھلوں کے لیے معذہ تن اور ہم نے کر دیا اس واقعہ کو نصیحت لمقید متقی لوگوں کے لیے الزین نہ ان اعتدا منسال ہی کو جو لوگ انہیں اس زیادتی سے روکا کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو یہ ہیلا شازی ہے حجت بازی ہے ان کے لیے نصیحت بنا دیا یا ہر متقی مراد ہے جی جس نے بھی اس واقعہ کو سنا اس کے لیے یہ نصیحت بن گئی تو تمہارے آباؤ و اجلاد اتنے خبیص لوگ تھے کہ اللہ کے حکموں میں ہیلا سازیاں کرتے تھے و کال اموسال قومی ہی ان اللہ یا امرکم انتس بہو دوسری خباص جی بنی اسرائیل کے آباؤ اجداد کی دوسری خباست یہ خباست کیا ہے حکم الہی میں ٹال مٹور حجت بازیاں اس مقام کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں جہاں بھی ہمارے ساتھ لوگ شریک ہیں کچھ ایسے لوگ بھی شریک ہوں گے جو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اس سے پہلے واقف نہیں ہوں گے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ذرا اسے غور سے سنے گی جی. یہ جب گائے کے ذبح کرنے کا سارا واقعہ ختم ہو رہا ہے آگے آٹھواں رکو ختم ہو گیا اور نواں رکو شروع ہو رہا ہے تو وہاں ایک اور واقعہ ہے جی وحز قتل تم نفسن جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو یہ تیسری خباصت ہے وحز قتل تم نفسن یعنی موجا دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو تم, فیا پھر تم لگے جھگڑنے اس میں یعنی کاتل کے بارے میں باپ تفاول ہے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تو کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتا نہیں چل رہا تھا تو یہ دو واقعے ہو گئے جی گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ایک اور ایک آدمی کا قتل ہو جانا اور اس کے قاتل کا پتا نہ چلنا مفسرین کہتے ہیں ان دونوں واقعوں کا آپس میں تعلق ہے گائے ذبح بھی اسی لیے کرائی گئی کہ قاتل کا پتا نہیں چل رہا تھا اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور جب گائے ذبح ہو جائے تو گائے کا ایک حصہ اس مقتول کو مارو اس سے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے کاتل کے بارے میں بتا دے گا یہ عام مفسرین کا خیال ہے جی کہ گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ مقتول اس کو گائے کا حصہ مارا جائے اور وہ زندہ ہو اور کاتل کا پتا بتائے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ الگ ہے اور وہ مقتول اور قاتل وہ واقعہ الگ ہے ان دونوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں دلیل ان کی کیا ہے دلیل ان کی یہ ہے کہ پیچھے جتنے واقعات گزرے آگے جتنے واقعات آ رہے ہیں یہ سب و از و از و از کے ساتھ آ رہے ہیں و از کال اموسا اور وہ بھی از قتل تم نفسن اخذنا دوسری دلیل مولانا حسین علی رحمت اللہ علی کی یہ ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ گائے چالیس سال کے بعد ذبح کی تھی مدارک نے لکھا تو لاش کا چالیس سال اس انتظار میں پڑے رہنا کہ گائے ضبح ہو اور اس کا ایک حصہ مارا جائے اور وہ زندہ ہو کر بتائے یہ خلاف اکلو کے آس ہے بعید از اکلو کے آس ہے اب یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ اگر گائے اس لیے ذبا نہیں کی گئی حکم نہیں دیا گیا تو پھر گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں ملا یہ سوال پیدا ہوگا اس کا جواب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں گائے کی تعظیم موجود تھی اور اللہ یہ ساری تعظیم کے جو جسومے ہیں نا یہ ان کے دلوں سے نکالنا چاہتا تھا کہ وہ بچڑے کو جب سامری نے بچڑا بنایا اس نے باں کی اس کے سامنے گئے تو ان کے دلوں میں موجود تھی گائے کی تازی عزم اللہ چاہتے تھے ان کے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری چلوائی جائے تا کہ یہ تعظیم عظمت ماگودیت ان کے دلوں سے نکلے تفسیر مدارک نے بھی یہی لکھا اور امام رازی نے بھی یہی لکھا تو حضرت صاحب مولانا حسین علی کے معنی کی تعیل مدارک میں بھی ہے اور تفسیر کبیر میں بھی ہے کہ یہ گائے ذبح اس لیے کروائی گئی کہ گائے کی تعظیم اور عبادت کے جو جسومے ان کے دلوں میں کھپے ہوئے تھے ان کو نکالا جائے ان کے ہاتھوں سے ان کے اس معبود کو جب کروا دیا جائے آگے پھر ایک ضمیر کا مسئلہ آئے گا وہاں جاتے ہیں تو وہاں بیان کرتے ہیں وہ کال اموسا نے اور جب کہا اموسا نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ذبا کرو ایک گائے کالو تو وہ کہنے لگے اتنا ہو زومن کیا تم بناتا ہے ہم سے مزاق ٹھٹھا مخول یعنی گائے ذبا کرو اس کا ایک حصہ اس مقتول کو مارو تو وہ مقتول زندہ ہو جائے گا یہ ہم سے مخول ہو رہا ہے یا اس کی تو ہم تعظیم کرتے ہیں گائے کی اسی گائے کو ہم ذبح کریں تو یہ ہم سے مزاق ہو رہا ہے کالا حضرت موسان کا کہا و باللہ اللہ کی پنا انکون مل کہ میں ہوں جاہلوں میں سے نادانوں میں سے مزاق کرنا ٹھٹھا کرنا بخول کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے کالانا وہ کہنے لگے پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے لنا ماہیا بیان کرے ہمارے لیے ماہیا وہ گائے کیسی ہو یعنی اس کی ماہیت بیان کرے قال حضرت موسا نے کہا ان یقول بے شک وہ اللہ کہتا ہے انہا باقاعدہ کہ وہ ایک گائے ہے لا فارضن نہ بہت بوڑھی ولا بکرن اور نہ بہت کم عمر فارز جو بچہ جننے سے قاصر ہو اتنی بوڑھی کہ بچہ جننے کے قابل نہ ہو اور بکر جو ابھی بچہ جننے کے قابل نہ ہو رول نو رولمانی بین نزانک ان دونوں کے درمیان جوان و جوان فالو ما ملوم پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کالولہ کہنے لگے پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے یو بئی اللہ کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے مالا اس کا رنگ کیسا ہو کال حضرت موسا نے کہا ان یقون بے شک وہ اللہ کہتا ہے انا باقا بے شک وہ ایک گائے سفر زرد رنگ کی فا کے ہوں لوہا ہے رنگ اس کا تصور ناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو کالود ہو کہنے لگے پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے یو بیان کرے ہمارے لیے ماہیا وہ گائے کس قسم کی ہو ابھی بات کھلی نہیں ان باکارا تشاب علینا بے شک گائے رل مل گئی ہے خلط ملت ہو گئی ہے علینا ہم پر یعنی کوئی بات کھلی نہیں ہے انا اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا لم و راہ پائیں گے کالا حضرت موسا نے کہا ان یقول بے شک اللہ کہتا ہے انا باقارا وہ ایک گائے لا زلول ان محنت کرنے والی نہیں تصیر العرضا یہ زلول ان کی تفصیل ہو رہی ہے زمین میں حال جوتنے والی ولا تسکل ہر سا اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہلوں میں بھی نہیں جوتی گئی کھیتوں کو پانی بھی اس نے نہیں پلایا مسلامتن بے ایپ بری یتم منل ہو لاش تفیہ جس میں کوئی داغ نہ ہو وہ زرد رنگ میں کوئی سفید رنگ کا کسی اور رنگ کا داغ بھی نہ ہو کالو کہنے لگے البل حق اب لایا ہے تم ٹھیک بات حق بقابلہ با باطل نہیں تھی بامقابلہ مجمل ہے پہلے مجمل بات ہو رہی تھی اجمال کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب بات کھلی ہے فضا بہو انہوں نے وہ گائے ذبا تو کی وما کالو یا لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے یعنی با دلے ناخاستہ انہوں نے یہ کام کیا تو یہ ایک الگ واقعہ ہے جی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی تفصیل کے مطابق گائے کیوں ذب کروائی گئی گائے کی تعظیم ان کے دل سے نکالنا مقصود تھا اور عام مفسرین کیا کہتے ہیں گائے اس لیے ذبح کروائی گئی کہ آگے مقتول کا ذکر آ رہا ہے گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارنا تھا اور اس مقتول نے زندہ ہو کر کاتل کا پتہ بتانا تھا حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں وہ ایک الگ خباست ہے ان کی اور آگے ان کی تیسری خباصت کا ذکر ہے وحید قتل تم نفسن تیسری خباصت موجزا دیکھنے کے باوجود سخت دل ہوئے اور جب تم نے قتل کر دیا ایک شخص کو تم فیا باب تفاول ہے تدارہ تم تھا پھر لگے الزام ایک دوسرے پہ دھرنے ولہ مخرجن اور اللہ نکالنے والا ہے ظاہر کرنے والا ہے جو تھے تم چھپاتے پھر ہم نے کہا مارو اس نفس کو زمیر منصوب راجے بسوئے نفس بے باز ہاں ساتھ کچھ حصے اس گائے کے یہ عام فسری نے مانا کیا جی. مارو اس نفس کو ساتھ کچھ حصے اس گائے کے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ بتائے گا حضرت صاحب کہتے ہیں نفس منس مانوی ہے اس کی طرح مذکر منس دونوں ضمیریں لوٹائی جا سکتی ہیں منس مانوی تو بے باز ہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ راج نفس ہم نے کہا مارو اس نفس کو بے باز کچھ حصے اس نفس کے یعنی اسی مکتول کا کوئی حصہ اسے مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا کزالے کا یوہی اللہ مؤتا یوں زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو یا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اسے حضرت صاحب کہتے ہیں جملہ موت یعنی کلام اس کے لیے چلائی نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بات یہاں سے ثابت ہو رہی تھی تو اللہ نے اس جملے کو بھی ذکر کر دیا تھی اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردے کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی آیتیں لال کم تاکہ لون تا تم عقل کرو سما کسب کلو ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھ کر ایسے موجات و آیات دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دل نرم ہوتے تم میرے آکام پر عمل پیرا ہوتے لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پھر سخت ہو گئے تمہارے دل سما لبال اصطلاح میں نے ابتدا میں نہیں پڑھائی تھی سما تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے جی سما برائے تعقیب زمانی یہ عام ہے جی کہ سما کا ماں باپ حقوق میں اس کے ماقبل سے متاخر ہے جی جیسے ہم بولتے ہیں پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا یہ عام ہے پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا سما برائے استباعت یا سما استبادیا یہ،, یہ کہاں استعمال ہوتا ہے جی سما کے ماں کی موجودگی میں ماں بعد کا جو وقوع ہے وہ اقل سلیم سے بعید ہے سما کا ماں بعد ماں کبل کی موجودگی میں اقل سلیم سے بعید ہے اس کی ایک مثال سنوجی سورت انعام شروع ہو رہی ہے جی الحمد للہ خلق السماوات یہ سورت انعام کی پہلی آیت ہے جی الحمد اللہ خلق سماوات الظلمات والنور تمام تعریف کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اسی نے بنائے اندھیرے اور روشنی کا فاروب رب بھی الفر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں یہ سما استبادی ہے یعنی جو پہلے چیز بیان ہو گئی ہے اس کی موجودگی میں جو بعد میں ذکر ہے یہ عقل سلیم سے کیا ہے بحید ہے بڑی عجیب بات ہے اور ایک ہے سما برائے تاکیب ذکری اس کو ضرور ذہن میں رکھیں جی بہت سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں جی سما برائے تاکیب ذکری یہ کون سا ہوتا ہے جی سما کا ماں باپ اس کے ماں قبل سے صرف ذکر میں موخر ہو گیا ہے وقوع میں موخر نہیں ہے سما کا ماں باپ صرف ذکر میں موخر کر دیا گیا ہے اس کی ایک مثال سنو جی سورت آراف آیت نمبر گیارہ ولک الخلک نا کم سما سور نا کم سما کل ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم ہاں نے تمہاری صورتیں بنائی پھر ہم ہاں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے تمہاری صورتیں بنائی تمہیں پیدا کیا حالانکہ فرشتوں کو تو پہلے کہا تھا ہماری تخلیق سے ہمارے بنانے سے پہلے حکم ہوا تھا تو یہاں ماں سمہ کا جو معباد بعد ہے صرف ذکر میں مؤخر ہو گیا ہے وقوع میں مؤخر نہیں ہے فرشتوں کو حکم پہلے ملا تھا ہماری تخلیق بعد میں ہوئی تو یہاں سما کا نہ کیا کریں گے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی پھر یہ بات بھی سنو یہاں سما کا کیا پھر یہ بات بھی سنو ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو کیا کرو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فائیا کل ہی وہ ہو گئے مثل پتھر کی اور اشتو کسبات یا پتھر سے بھی زیادہ سخت این ہزارہ باؤتالی ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت کیوں اس لیے کچھ پتھر وہ ہیں جن سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں وہی نمینہ لما یہ کو اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں فیق جو نکلتا ہے اس سے پانی وہی منہ اور کچھ پتھر وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے تو تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ ان پر کسی چیز نے بھی اثر نہ کیا کسی موئزے نے اثر نہیں کیا ہماری کسی آیتوں نے اثر نہیں کیا پتھروں کو بھی اللہ نے شور بخشایا تصویر پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ تم یحبونا لبو نا پہاڑ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے تو محبت کرنے کی نسبت پہاڑ کی طرف دی تو پتھروں میں بھی شور ہے اثر قبول کرتے ہیں ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو آج ہماری حالت بھی یہی ہو گئی اتنی بڑی آزمائش جس نے ایک عذاب کی شکل اختیار کر لی اور عذاب بھی اندیکھا اس میں کوئی تفریق نہیں عمرا کی غربا کی غریبوں کو زیادہ لگے گا بلکہ تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ عمرا کی طرف زیادہ ہے اور جن ملکوں میں ٹیکنالوجی زیادہ تھی جنہیں اپنے سائنس پر ٹیکنالوجی پر اپنی قوت پر جنہیں ناز تھا وہ ملک پہلے نمبر پہ ہیں. ہم تقریباً تیس تیسویں نمبر پہ تیسواں نمبر ہے پاکستان کا اور امریکہ برطانیہ چین اٹلی پہلے پانچ نمبروں میں جنہیں اپنی قوت پر وہ کہتے ہیں ہم صاف ستھرے زیادہ ہیں صفائی ہم میں زیادہ ہے سڑکیں ہماری اچھی ہیں کھانا پینا ہمارا ستھرا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ آزمائش کی صورت میں نازل ہوا لیکن ہمارے دل اب بھی نہیں پسیج رہے ہیں ہم اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں ہم اب بھی اللہ کے سامنے سر رکھ کے نہیں گڑ گڑا رہے ہیں ہماری آنکھوں سے اب بھی آنسو نہیں بہ رہے ہیں ہم اب بھی اپنی گناؤں کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم آج بھی اپنی زیادتیوں پر نادم نہیں ہیں جو ظلم کرتے ہیں بندے بندوں پر حقوق وسب کرتے ہیں دوسروں کے آج بھی وہی ذخیرہ اندوزی ہے آج بھی وہی قیمتوں میں زیادتی ہیں تو ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دے ہوں آفات نو ثانی کا تتیمہ ہے نوئے میں ان کے تین خباستوں کا ذکر تھا یہ نوئے ثانی کا تتیمہ ہے اور اس میں موجودہ بنی اسرائیل کے پانچ گروہوں کا ذکر ہے جی اس تتیمے میں جو مدینے میں مدینے کے گرد و نوا میں یہودی تھے ان کے پانچ گروہوں کا ذکر ہے جی میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو میں ان گروہوں کو گنتا چلا جاؤں گا جی آفات اے مسلمانوں کیا تم تو رکھتے ہو حمزہ استفام کا انکار و توبیف کے لیے خطاب نبی اپاک اور مومنوں سے ہے اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے یہ جو موجودہ بنی اسرائیل ہیں یہ تمہاری بات مان لیں گے وہ قد کا نفری کو پہلا گروہ جی محرفین تورات میں تحریف کرنے والے حالانکہ ان میں ایک فریق ہے گروہ ہے سنتے ہیں اللہ کے کلام کو سما یو نہ ہو پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں بعد ما اکلو سمجھنے کے بعد جانتے ہیں وہ علماء بہم یا اور وہ جانتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت کا معنی کیا ہے اس سے مراد کیا ہے جانتے بوجھتے وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں ہیر پھیر تعریف لفظی بھی ہوتی ہے جی اور تعریف مانوی بھی ہوتی ہے جی معنوی تحریف یہ ہے کہ کتاب کے مضمون کو اس طرح مسخ کر کے بیان کیا جائے کہ اصل مفہوم سے کوئی تعلق نہ رہے یہود تو لفظی تعریف ہی کیا کرتے تھے لفظوں کو بدل دیتے تھے قرآن میں لفظی تحریف ممکن نہیں انا نہ منزل نہ ذکر اننا لہو لہا فضول مگر معنی تحریف کرنے والوں کی یہاں بھی کمی کوئی نہیں کل انا ماں آنا بشارم مسلو کو کتنی واضح آئے تی جی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو واضح کیا گیا مگر ایک عالم نے اس کو کہا یہاں ایک آنا محضوف ہے اصل میں آیت اس طرح تھی ان آنا آنا بشر ان بے شک میں تو میں ہوں بشر تمہاری طرح ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحریف مانوی کتنے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاں قرآن میں من دون اللہ آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے لوگوں کو قبر پرستی کی طرف مائل کرنے کے کہ جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ یہ من دون اللہ کا اطلاق احبار اور رہبان پہ ہوا وَإِذْ قال اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَىٰ هَيْنِ من دون اللہ یہاں من دون اللہ کا اطلاق حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہِ محترمہ پہ ہوا جی کیا یہ ہیں؟ اس کو تاریخ مانوی کہیں گے جی کئی لوگوں نے قل لا خزائم اللہ ولا ولا الغیب کا نے کیا میں خود غیب نہیں جانتا یہ خود کس کا مانا ہے جی یعنی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. یہ سب کچھ تحنیفات ہیں جی ممباد اکالو وہ لمون وہ علماء جانتے ہیں اس کا اصل مفہوم کیا تھا لیکن وہ لوگوں کے لوگوں کو غلط گائٹ کرنے کے لیے اپنے نظریات شرکیہ نظریات کو بچانے کے لیے تو انا آتو کل کو الکوسر سے مراد فاطمہ جی یہ تفصیل ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو فاطمہ دی ہے فصل نے ربے کا تو اس شکر میں آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور و قربانی کریں یہ سب تحریفات مانویا ہے جی قرآن کے معنی میں تعریف کرنی لک الَّذِينَ آمنو دوسرا گروہ جی منافقین کا منافقین یہو اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے بحلا خلاباز ملاباز اور جب الگ ہوتا ہے ایک ان کا دوسرے کے پاس وہ دوسرے کون ہیں جو آپ کی محفل میں نہیں آتے وہ منافق نہیں ہیں پکے یہودی ہیں ادھر نہیں آتے وہ یہ ان کے پاس جاتے ہیں کالو تو وہ کہتے ہیں ا تو حد سون کیا تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو بیما وہ باتیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولی ہے؟ ا تو حد سنو اے تخبرون المؤمنین بما بینه الله تعالی لكم خاصتا منات من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رول معنی جی یہ منافق جو تھے یہودیوں میں سے جو مسلمانوں کے پاس آتے اور ایمان کا اظہار کرتے یہ مسلمانوں کو بتاتے تھے ہاں جی تورات میں اس نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کی ہجرت کی جگہ لکھی ہوئی ہے ان کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں جی تورات میں ہم نے خود پڑھے ہیں تو وہ جو منافق نہیں تھے یہ جب ان کے پاس جاتے تو وہ کہتے پاگل ہو گئے ہو مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے رہتے ہو جو اللہ نے تم پر واضح کی ہیں کھولے لے یو ہا یو اندر تاکہ وہ مسلمان تم سے جھگڑا کریں بھی انہی باتوں کو لے کر اندر ربے کون تمہارے رب کے ہاں کر رب کے پاس پہنچو گے تو یہ مسلمان کہیں گے ہمیں تو انہوں نے بتایا تھا ان کے ہاتھ میں دلیل دے رہے ہو آفا لا تاکہ لون کیوں نہیں کرتے ہومونا یہ ادخال الای ہو گئے یعنی باتیں تو ان کی چل رہی ہیں درمیان میں اللہ نے اپنی باتیں کر دی اولا کیا وہ نہیں جانتے اللہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں وما نون اور جو مظاہر کرتے ہیں اگر تم مسلمانوں کو نہیں بتاؤ گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا ومین ہو امی یون تیسرا گروہ امی ان پڑھ لکیر کے فقیر لکیر کے فقیر تم کون ہوس یار رسول اللہ نے ان کو اور کوئی پتہ نہیں یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. ان عقائد کا نظریات کا دلائل کا کوئی پتہ نہیں امیین. اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں لا لمون الكتاب وہ نہیں جانتے کتاب کو اللہ امانیہ مگر آرزویں ہی آرزویں وہ اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے خیالوں میں رہتے گمانوں میں رہتے امانیہ اکاضیب ان مختلف من الماہم جھوٹی باتیں کس سے کہانیاں جو انہوں نے اپنے مولویوں سے واعزین سے اپنے خطیبوں سے سنی ہے بیر محیط نے لکھا ہے ان اللہ یا خون و یا اللہ ان کو معاف کر دے گا اللہ ان پر رحم کرے گا بلا یوا خز اللہ ہماری خطاؤں پہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا وہ ان آبا ہوں یہ ہمارے بڑے ہماری سفارش کریں گے شفاعت کریں گے بیر محیم یہ ہے جی اللہ امانیہ وہ ان جنت علاد خلحا اللہ منقانہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے لم تمسنارو اللہ یا ممادا ہمیں آگ نہیں چھو سکتی یہ آزویں تمنا یزنون گمان ہے خیالات ہیں من نکیر قبر میں آئے اور پوچھا من رب اس نے کہا میں شیخ عبد القادر کا سوبھی ہوں انہوں نے کہا ہم تو اسے کیا پوچھ رہے ہیں اس نے کہا میں کیا کہہ رہا ہوں اور پھر قیامت تک کے لیے یہ معاہدہ ہو گیا اللہ سے کہ جتنے شیخ عبد القادر کے مرید ہوں گے ان سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے اس پر لوگ نعرے لگاتے ہیں یہ ہے آزوے ان پڑھ کچھ نہیں جانتے میری آرزویں ہی ہیں گمان ہی گمان ہے یہ تیسرا گروہ ہے جی نق تبو نل کتاب چوتھا گروہ تحریری طور پر محرفین اپنے ہاتھ سے ایک عبارت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں سے تورات کے نکلی نسخے تیار کرتے ہیں اور گہلوں کو کہتے ہیں یہ تورات ہے اس میں کہاں توحید کا ذکر ہے اور اس میں کہاں محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے رولمانی اس لیے اس گروہ کا ذکر ہلاکت کے ساتھ کیا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے سمون پھر لوگوں کو کہتے ہیں ہاضام من ان اللہ کی طرف سے ہے کیوں ایسا کرتے ہیں یشترو بھی سمن کلیلا تاکہ میں اس کے بدلے پیسے تھوڑے خطابطیں گدیاں نذرانے والا تشتروب آیاتی سمن کلیلا اس کی یہ تشریح یہ مطلب ہے والا تشتر ہو گیا یاتی کا اللہ کی کتاب کو بدل کے حق بات پہ پردے ڈال کے شرک کی تعلیم دے کے لوگوں سے رقم وصول کرنا فبعیل الحم مما کا تبت ان کے لیے ہلاکتوں بربادی ہے بس سبب ان کے ہاتھ کی تحریر کے لفظ ویل کو دوبارہ لائے وعید میں شدت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اور اس کی علت بھی بیان کی ہلاکت کی بس ہلاکت ہے ان کے لیے بسب ان کی ہاتھ کی تحریروں کے اور ہلاکت ہے ان کے لیے بس سبب ان کی کمائی کے جو وہ جو تحریف کر کے دولت کماتے رہتے ہیں وہ کالن تمار پانچواں گروجی سائزاد یہود کہتے تھے نہب باہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اس کے پیارے ہیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چوبے گی اللہ یا ممادہ مگر چند دن گنتی کے جتنے دن ہمارے بزرگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی بس کتنے دن ہمیں آگ لگے گی ہمیں آگ نہیں چھوئے گی ہم بڑوں کی اولاد ہیں بزرگوں کی اولاد ہیں ہمارے باپ کو دیکھو ہمارا دادا دیکھو ہمارے پردادا کو دیکھو ہمارے بزرگوں کو دیکھو ہم خود کچھ نہیں ہیں ہمارے بڑے بڑی پہنچی سرکاریں ہیں ادرم سلطان بوت کوئی کمال نہیں ہوتا میرا باپ بادشاہ تھا میرا باپ بڑا نیک تھا میرا باپ بڑا معروف آدمی تھا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کمال اس آدمی کا ہوتا ہے جو کہتا ہے پدرم کسان بوت میرا باپ ایک عام کسان تھا مجھے دیکھو میں کیا ہوں یہ کمال پدرم سلطان بوتھ یہ تو حقیق لوگوں کا کام ہوتا کل اتخس اللہ اللہ نے اس کا جواب دیا جی ان کے قول کا اس کو آپ شکوہ بھی کہہ سکتے ہیں کال تمسن اور کل اتخس جوابی شکوا میرے پیغمبر کہہ کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے وعدہ جہنم سے بچاؤ کا سے محفوظ رہنے کا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے فلیں یخر فل کہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا رول مانی نے حضرت ابن اپاس سے نقل کیا آیا حل قلتم اللہ مانل آیا ہلکل تم لا اللہ آمن تم و, و اتا تم کیا تم نے کلما پڑھ رکھا ہے کیا تم نے اللہ کی ودا نیت اور توحید کا اقرار کر لیا امتکول اللہ لا تعلمون یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جس کو تم نہیں جانتے ہو جھوٹ بولتے ہو بلا کیوں نہیں بلا حرف استدراک ما قبل کی نفی اور ما باپ کا اسبات کرتا ہے جی کیوں نہیں تمہیں آگ نہیں چھوئے گی جی. کیوں نہیں من کا سب سی عطن سی ابن عباس مدارک نے کہا جی جس نے کمائی کمائے گناہ شک مراد وہ بھی خطی اور اسے اس کے گناؤں نے گھیر لیا انوائے شرک یہی لوگ ہیں جانمی اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ تخویف ہوگی گئی ولدین امن اور جو ایمان لائے عمل کیے نیو وہی ہیں جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے ویگ خدنا میسا کا بنی اسرائیل نوئے سو سالس نوئے سالس اس کا خلاصہ کیا ہوگا جی موجودہ بنی اسرائیل بھی شرارتوں خباستوں میں کسی سے کم نہیں آبا و اعداد کو پڑھ لیا انہوں نے کیا کیا تھا ان کو دیکھو انہوں نے کیا کیا موجودہ عہد نقوی کے بنی اسرائیل یہودیوں کی خباستوں کا ذکر جی بھائی خدنا میسا کا بنی اسرائیل پہلی خباست توحید اور اقرار جو حقوق کا اقرار تھا اس کی عید شکنی جی اور جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ خبر بصورت نہیں جی اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے بظاہر خبر ہے لیکن نہیں کے معنی میں خبر کا معنی کیا ہوگا تم عبادت نہیں کرو گے تو یہ نہیں کے معنی میں ہوگا تم عبادت مت کرو مگر اللہ کی ببیل والدی نے احسانا والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین وزیر قربا رشتے داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ کولو لن سے حسنا. مالی نیکی نہیں کر سکتے ہو بدنی نیکی نہیں کر سکتے ہو تو اخلاق کا دامن تو ہاتھ سے نہ چھوڑو مالی اور بدنی نیکی نہیں کر سکتے ہو کہو لوگوں سے اچھی بات اسنا اکولن اسنن اے اور کولن حسن میں سب سے بہترین قول مسئلہ توحید ہے یعنی انہیں مسئلہ توحید تو بتاؤ واقعی مسلاتا اور قائم رکھو نماز کو دیتے رہو زکات یہ تم نے وعدہ کیا تھا ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تو میں سمت وی تم پھر تم پھر گئے اس وعدے سے اللہ کلیلم کو مگر تھوڑے تم میں سے اس وعدے پہ قائم رہے توحید کو چھوڑ کے تم نے شرک اختیار کیا اور انسانی حقوق کو پامال کر کے رکھ دیا وہ تم مورزون اور تم ہو ہی پھرنے والے کوئی ایک وعدہ تو نہیں ہے جو تم نے توڑا ہو تمہاری تو عادت مستمرہ یہی ہے تم عہد شکن ہو وحید خدنامی سا یہ خباست سانی ہے موجودہ بنی اسرائیل کی دوسری خباست اس سے پہلے بس اتنی بات ذہن میں رکھیں تاکہ ہمیں ترجمہ کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا مدینے میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے بنو قریضہ بنو نذیر اور مدینے میں دو مشہور قبیلے تھے اوس حضرت تو یہ یہودیوں کے جو دو قبیلے تھے یہ حلیف بن گئے مدینے کے دو قبیلوں کے اوس اور خزرت کے بنو قریضہ اوس کے حلیف بن گئے اور بنو نذیر خزرج کے حلیف بن گئے ساتھی معاہدہ ہو گیا تمہاری سنو ہماری سنو تمہاری جنگ ہماری جنگ اوس اور خزرت جب لڑتے آپس میں لڑائیاں ہوتی تو پھر بنو قریضہ اور بنو نذیر کو بھی اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دینا پڑتا ہتھیار بھی فراہم کرتے فوجی بھی فراہم کرتے پھر یہ آپس میں لڑتے بنو قریضا بنو نذیر لڑتے اسی طرح اوس اور خدرت کی لڑائی میں یہ حصہ دار بنتے پھر جب ایک دوسرے کے قیدی بن جاتے تو پھر فدیہ دے کے چھڑاتے اپنے قیدیوں کو اور پوچھا جاتا تو یہ کیوں کرتے ہو تو کہتے تورات پہ عمل کر رہے ہیں تورات نے حکم دیا ہے کہ قیدی چھڑایا کرو اللہ نے فرمایا تورات نے بھی تو یہ بھی تو حکم دیا ہے تورات نے کہ اپنوں کو ساتھ لڑو بھی نہیں اور ان کو گھروں سے بھی نہ نکالو اس پہ عمل نہیں کرتے ہو اور یہ قیدیوں والی بات پہ آ کے عمل کرتے ہو اب یہ ذہن میں رکھ کے اس کو سنیں جی. ویزا خزنامی ساکق ہو اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ لاتس فکون دماغوں کہ نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کے خون یہ بھی خبر ب نہیں کر لو و لات رجو نان مندیارے کو اور نہ نکالو گے اپنوں کو ان کے گھروں سے آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے لڑو گے نہیں سما اکرار تم پھر تم نے اقرار کیا مان تم تشادون اور تم مانتے ہو تم مانتے ہو کہ یہ اقرار ہم نے کیا ہے سما انتم ہاولا سما استبادی پھر تم وہی لوگوں نا کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنوں میں سے من ہیں ان کے گھروں سے جب اوس اور خضرے لڑتے ہیں تو تم ان کے حلیف بن کر آپس میں لڑنے لگ جاتے ہو اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو تذا چڑھائی کرتے ہو ان پر بل اس میں سات گنا کے گنا نافرمانی فرمانی خدا یہ ہے اس اللہ کی نافرمانی اس عید کی نافرمانی والدوان زیادتی یعنی ظلم ظلم کرتے ہو مارتے بھی ہو گھروں سے بھی نکالتے ہو وہ یا کو کوم اور اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر تو فادوم تو ان کا فدیہ بھی دیتے ہو فدیہ دے کے چھڑاتے بھی ہو اور کہتے ہو یہ تورات کا حکم ہے جی واہ واہ محرم علیہج حالانکہ تم پر حرام ٹھہرایا گیا تھا ان کا نکالنا گھروں سے نکالنا ان کو قتل کرنا افتو مینونا بے بازل کتاب کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو الکتاب سے مراد تورات ہے کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو و تک فرونا بے باز اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو وہ حصہ تمہیں یاد نہیں رہتا کہ اپنوں کو قتل نہ کرو انہیں گھروں سے نہ نکالو فما جزاؤ پس بس نئی سزا اس آدمی کی جو کرے یہ کام تم میں سے کیا کام کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لائے اور کتاب کے کچھ حصے پر ایمان نہ لائے اپنے مطلب کی باتیں مان لے اور جس پر اپنے پر کوئی ٹھیس پہنچتی ہو اسے چھوڑ دے جو آدمی یہ کام کرے گا نا اس کی صدا کیا ہے فی الحیات دنیا ضلت ہے دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے قرآن پاک کے وہ آکام جو ہمارے فائدے میں ہیں ان کو تو ہم مانتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں اور وہ آکام جس سے ہمیں کوئی ظاہری طور پہ نقصان پہنچ رہا ہے اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہوتا سود نہ کھاؤ کام نہ تولو کام نہ ماپو ظلم نہ کرو کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ غیبت نہ کرو قتل نہ کرو اس کی سزا کتنی سخت اللہ نے بیان کی جو لوگ یہ وطیرا اپنا لیتے ہیں ذلت رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے جو کچھ تم کر رہے ہو جن یہودیوں نے یہ کام کیا نا جی کہ آپس میں لڑے آکام کو نہ مانا کچھ حصے پہ عمل کیا کچھ حصے پہ عمل نہ کیا نبی پاک کی نافرمانی فرمانی کی نبی پاک سے بھی عہد باندھ کے توڑ دیا کود میں بھی توڑا خندق میں بھی توڑا تو پھر اللہ نے دنیا میں کیسے رسوا کیا ہے بنو نذیر جلا وطن ہو گئی اور انہیں یہ کہا گیا بھئی ایک اونٹ پر جتنا سامان لا سکتے نہ گھر کا یہ لاد لو اور نکل جاؤ مکان وہی رہ گئے دکانیں وہی رہ گئیں زمینیں وہاں ہی رہ گئیں اور ان پر مسلمان قابض ہو گئے انہوں نے خیبر میں جا کے پناہ لے لی بنو نظیر نے اور ساتھ ہجری میں پھر خیبر پہ بھی حملہ ہو دوسرا قبیلہ تھا بنو قریزہ ان کا محاصرہ کیا گیا اور اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا چھ سو سے زیادہ مرد ایک دن میں قتل ہوئے ہیں. ان کو مار دیا گیا بچوں کو عورتوں کو غلام اور لوڈیاں بنا لیا گیا یہ ہے کہ جی خزیون فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی رسوائی اور آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا الازی لشتر الحیات دنیا یہ نو سالس کا تتمہ ہے تالاب دنیا کا انجام یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے آج ہمارا بھی یہی وتیلا ہے آخرت کی طرف مرنے کی طرف مرنے کے بعد والی زندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے صرف دنیا ہی دنیا ہے مکان دکانیں کاروبار باغات یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو بدل آخرت کے ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کل سبق نہیں ہوگا جی جمع یومے کی چھٹی کریں گے اور ہفتے کے دن سبق پھر شروع ہوگا لیکن ٹائم ٹیبل تھوڑا سا تبدیل ہوگا جی جتنے لوگ میری اس بات کو فیس بک پہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں وہ نوٹ کریں پر پرسوں ہفتے کے دن ساڑھے آٹھ بجے سبق شروع ہو گئی اب نو بجے شروع ہوتا ہے ہفتے کے دن ساڑھے آٹھ بجے سبق شروع ہو گا اور پہلا پیریڈ جو ہوگا یہ سوا ساڑھے دس بجے ختم ہو گئی دو گھنٹے کا پیریڈ ہو گئی کیونکہ قرآن پاک کا بڑا حصہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھی طرح سے آپ کو یہ پڑھا دیا جائے تو ساڑھے دس سے لے کے گیارہ تک آدھ گھنٹے کی بریک ہوگی وقفہ ہوگا آدھ گھنٹے کا اور گیارہ سے لے کے پھر ایک بجے تک دوسرا پیریڈ ہوگا تو یہ نوٹ کر لیں جی جو نیا ٹائم ٹیبل ہے جی آج کے اسرائیلی یہودیوں کون لوگ جو جی اسرائیل میں رہ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں یہ گل محمد صاحب کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے ان کے لیے بھی دعا کریں گے جی اور ہمارے ملک ظفر گرانا صاحب ضلع خوشاب میں جمعیت جمیت اسلام کے وہ عہدے ہیں ان کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ پسمان خان کو صبر دے اور گل محمد صاحب کی جو والدہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو صحت عطا فرمائے اور یہ جو کرونا کی وبا ہے اللہ اس سے بھی پورے عالم کو نجاد اطا فرما دیں بما علینا